امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی بچوں کی تربیت کے عنوان میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بچوں کو بھی ہر بات پر بار بار ٹوکا نہ جائے کبھی کبھی ایسا ہو کہ کوئی غلطی ہوئی تو آپ اس نظر کر لے دیک دیکھی اندے سمجھتے نا دیکھا نہیں دیکھا دیکھا نہیں دیکھا, دیکھا دیکھا نہیں دیکھا دیکھا نہیں لیکن پھر اگر واقعی غلطیات جمع ہو گئی ہیں تو پھر ایک ساتھ بیٹھ کر سمجھائے مگر اس میں بھی اس انداز سے سمجھائے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے